سب سے پہلی سورہ الفاتحہ یہ جو سورہ ہے الفاتحہ اس کے کئی نام ہیں اس کو الفاتحہ کہا جاتا ہے اسلح کہا جاتا ہے ام الکتاب کہا جاتا ہے سبع آمسانی کہا جاتا ہے سبامسانی خاص طور پر اس لیے کہ یہ سات آیات ہیں جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے اور ہر نماز میں ہر رکعت میں اسے پڑھا جاتا ہے چاہے وہ فرائض ہو یا وہ سنت ہو یا وہ نوافر ہو اب حدیث صحیح کے مطابق کوئی بھی نماز نہیں ہوتی جب تک اس میں سورہ الفاتح نہ پڑھی جائے اب ہمارے فکہ میں اختلاف رائے اس بات پہ ضرور ہے کہ امام اگر پڑھ رہا ہے آپ جماعت میں ہیں تو تب پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے کب پڑھنی ہے کیسے پڑھنی ہے یہ اختلاف رائے و میں ضرور ہے مگر اس میں میں ایک بات ارض کر دوں کہ ہر فقی کے پاس موتبر اور مستند احادیث مبارکہ موجود ہیں کس فقیر نے کون سی حدیث کو لیا اور کون سی حدیث کو نہیں لیا اس کو سمجھنے کے لیے پھر آپ کو تمام فکہ کے جو اصول ہیں فکر کے ان کو پڑھنا پڑتا ہے اس کے اندر اترنا پڑتا ہے تو عوام کیا کرے عوام صرف یہ کرے کہ تمام کا عدب کرے ان کے فیصلوں کا ادب کرے ان کا رد نہ کرے ان کی شان میں گستاخی نہ کرے اپنے طریقے کو وہ جاری رکھے ہمارے ہاں یہ ایک عجیب وتیرا بن گیا ہے کہ کوئی ایک دو تین چار احادیث پکڑ کر ہم آئما کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اگر آپ کو اختلاف رائے کرنا ہے جس کی وجہ سے وہ وہ جس کی وجہ سے وہ میں شمال ہوئے, اتنا علم حاصل کر لیں, پھر آپ اختلاف رائے کریں تو آپ ججتے بھی ہیں اور اس میں بھی آپ دیکھیے ہمارے فکہ نے ہمارے آئما نے آپس میں اگر اختلاف رائے رکھا ہے تو گستاخی کبھی نہیں کی ہے کسی کو رد نہیں کیا ہے کس کو غلط نہیں کہا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کالج میں موجود ہے کسی نے کسی فتوے کے بارے میں پوچھا انہوں نے اس کا جواب دیا تو انہوں نے کہا جی فلاں جو ہے انہوں نے تو یہ کہا تو انہوں نے کہا جی وہ ان کا اشتہاد تھا یہ میرا اشتہاد ہے ہمارے یہاں تو دو احدیث پڑھ لیتے ہیں ایک کتاب پڑھ لیتے ہیں اور ہم پھر گستاخیوں پہ تراتے ہیں ہم بچپن سے ایک بات سنتے آئے ہیں ہمارا ایمان ہے با ادب بے ادب بے براد اب آپ کو چاہیے کہ یہ جو بحثیں جو لما کے ترجے کی بحثیں ہیں یا فقہا کے ترجے کی بحثیں ہیں یا اہما کے ترجے کی بحثیں ہیں اس میں نہ پڑے اس کے علاوہ اس سورت کو الدعا بھی کہا گیا سورت المسئلہ بھی کہا گیا الشیفاع بھی کہا گیا ال کنز بھی کہا گیا کنز مطلب خزانہ اس کے علاوہ الرکیہ بھی کہا گیا الرکیہ یعنی پڑ کر پھونکنے والی جسے ہمارے یہاں دم کہا جاتا اس کے علاوہ الحمت بھی کہا گیا اس سورج کی سب سے جو کمال کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کو پتا چل جائے کہ اس کی کیا فضیلت ہے تو اس سورج کو پکڑ لے اور اسی کو صرف پڑتا رہے ہیں. یہ سورج جو ہے یہ اللہ کے اور اس کے بدے کے درمیان باقاعدہ ایک گفتگو ہے چونکہ اس سورہ کو اسلحہ بھی کھا گیا ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ جو اسلح ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دی گئی ہے یہ حدیث قدسی ہے حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جو الفاظ اللہ کے ہیں زبان مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو یہ جو اسلح ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دی گئی ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمد للہ ارب العالمین تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے جب وہ کہتا ہے الرحمان الرحیم اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے جب وہ کہتا ہے مالک الدین اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے اور ایک بار فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے سب کام میرے سپرد کر دیے ہیں اور جب وہ و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا اور جب وہ ایک دن سروت المستقیم سروت الدین غیر ولا علیہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا یہ اللہ کی اور بندے کے درمیان ایک گفتگو ہے اس سے بڑی بات اور کیا چاہیے انسان کو اسی لیے اس سورہ کو دعا بھی کہا گیا یہ سورہ جو ہے یہ صرف ایک سورا ہی نہیں ہے یہ ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ سکھاتی ہے ہمیں یہ ایک طریقہ سکھاتی ہے جب بھی دعا مانگو سب سے پہلے اللہ کی حمد و سنا کرو اس کی پڑھائی بیان کرو اور اس کے بعد دعا مانگو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کا ایک ایک حرف نور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کی ہر آیت پر اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے اس کی دعا کی قبولیت کا اعلان ہوتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ وہ دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی ہمارے وظائف کے شوقین ہمارے بھائی جو ہیں اور بہنیں ہیں ان کے ارز کر دوں کہ یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان والی جو چیز ہوتی ہے صحیح حدیث میں واقع آتا ہے واقعہ تفصیل پہ تو نہیں میں جا رہا لیکن اس میں کچھ صحابہ کی ایک جماعت تھی رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین وہ کسی جگہ پہ تھے وہاں پہ کہیں آیا کہ سردار اور کہیں آیا کہ غالباً سردار کا بیٹا کہیں آیا کہ شاید کسی نے اس کو تو جماعت تھی وہ وہی موجود تھی انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے سورہ الفاتحہ پڑھی بار بار پڑھی اور ساتھ ساتھ زمین پہ تھوکتے جاتے تھے وہ بندہ بھلا چنگا ہو گیا قبیلے کے لوگ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے نظرانے کے طور پہ کچھ بکریاں کچھ دودھ اس طریقے سے آپ کی نظر کیا کہ جناب آپ نے ہمارا بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے تو یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے جب یہ واپس گئے تو انہوں نے ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بات بیان کی کیونکہ ان کو یہ شبہ تھا کہ یہ تحفہ لینا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے تو آپ نے تبسم فرمایا حدیث مبارکہ سے پتا چلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آواز کے ساتھ نہیں ہنسا کرتے تھے ایک انتہائی خوبصورت سے مسکراہٹ ہوتی تھی آپ نے تبسم فرمایا کہ لیکن تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ ارکیا ہے پھر فرمایا اس ہدیے میں سے میرا حصہ لہدا کر دو سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تحاشا دعائیں ہمیں دی ہیں قرآن مجید میں بے تحاشا آیات اور صورتوں کے بارے میں آپ سے ہمیں صحیح یا حسن یا متواتر اس نات کے ساتھ ہمیں اس قسم کی معلومات ملتی ہے کہ یہ ہے اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو فلاں مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ہمیں سب سے پہلے اگر وظائف کا شوق ہے تو آئیے سب سے پہلے ان وظیفوں کو پکڑیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں دیے ان کے بعد اگر کسی اور پہ جانا ہے تو بسم میں اللہ ضرور جائیں جب تک وہ شرعی تقالدوں سے تصادم نہ رکھتے ہوں ٹکراؤ نہ رکھتے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے حدیث دیکھی کہ جس میں یہ کہا گیا کہ یہ دعا رد نہیں ہوتی ہے یہ دعا ہمیشہ اللہ قبول کرتا ہے قبولیت کا اعلان کرتا جاتا ہے ساتھ ساتھ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مقصد کہتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی دعا مانگی ہماری دعا تو قبول نہیں ہوئی تو ایک چیز سمجھیے کہ ہمارا جو فہم ہے دعا کی قبولیت کا اس میں اور جو شرعی فہم ہے اس میں فرق ہے ہم دعا قبول ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو مانگا ہمیں بس ملے شرعی قبولیت یہ نہیں ہے شریعت میں اگر قرآن حدیث کا ہم مطالعہ کریں بالکل سنجیدگی کے ساتھ اور تعصب کی اینک اتار کے کریں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو تعصب کا چشمہ آنکھوں پہ لگا کر تو تعصب کا چشمہ اتار کے کریں تو ہمیں بات پتہ چلے گی کہ دعا کی قبولیت کا مطلب کیا ہے دعا کی قبولیت کے ایک سے زائد مطالب ہیں ایک جو آپ نے مانگا اللہ آپ کو دے دے دوسرا جو آپ نے مانگا اللہ وہ نہ دے اس سے بہتر دے دے تیسرا آپ کی دعا کو آخرت کے لیے یا کسی اگلے وقت کے لیے سنبھال کے رکھ لیں اب ہمارا ہم نے دعا کی دعا پوری نہیں ہوئی ہم نے کہ لوجی مالی تھی دعائی کو بول رہی ہے آپ کو کیا پتا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے آپ نے ایک چھوٹی چیز مانگی تھی اللہ نے آپ کو بڑی چیز دے دی آپ کو وہ یاد آ رہا ہے یار چیز مانگی تھی ملی نہیں ہے اللہ نے آپ کو بہتر چیز دیتی ہے ہاں یہ جو دعا ہے اگر یہ بد دعا ہے تو اللہ بد دعا کبھی فورن قبول نہیں کرتا کیونکہ جس کے لیے بد دعا کی جاتی ہے اللہ اس کو وقت دیتا ہے توبہ کا حجت اتمام کرتا ہے تاکہ روزے تیامت ہوٹھ کے یہ نہ کہ میں توبہ کر تو بددعا فوراں کبھی قبول نہیں ہوتی اب اگر اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے اور وہ توبہ کر لے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی آپ کی بدوا کا بہتر نتیجہ ہے اس کے علاوہ احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اور یہ حدیث بھی مستند اور معتبر حدیث ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی اگر اس میں اس سے پہلے اس کے بعد حزیر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے ایک حدیث کے الفاظ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ دعا آسمان زمین کے درمیان مولک رہتی ہے آسمان تک نہیں پہنچتی دعا کا طریقہ ہمیں کیا پتا چلا اللہ کی حمد بیان کرے اللہ کی ثنا بیان کرے اپنی آجزی کا اقرار کریں یہ جو الحمد شریف ہے اس کے اندر جو سات آیات ہیں اس میں سب سے پہلے ہم نے حمد و ثناء کی پھر ہم نے اللہ کے رب ہونے کا اقرار کیا رحمان ہونے کا اقرار کیا رحیم ہونے کا اقرار کیا مالک ہونے کا اقرار کیا اس کے بعد ہمیں دعا کا حق حاصل ہے تو سب سے اچھا طریقہ ہے سورہ الفاتحہ پڑھی جائے پھر درود شریف پڑھا جائے پھر سچے دل کے ساتھ جو دعا مانگنی ہے دعا مانگی جائے پھر درود شریف پڑھا جائے یہ ہو نہیں سکتا کہ دعا قبول نہ ہو <coughs> بات وہی کہ اگر ہمیں بظاہر لگا کہ دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہم نے دیکھ لیا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کو بہتری رکھ دی ہے یا آگے کے لیے اٹھا رکھی ہے دعا کرنا وزارت خود عبادت میں شامل ہے تو یہ جو سورہ ہے سورہ الفاتح بھی کہا گیا سورہ بھی کہا گیا نام سے یہ اندازہ ہو رہا ہے ہر قسم کی شفا کے لیے ہر قسم کے مسئلے کے لیے تعوت پڑے بسم اللہ پڑھے سورہ الفاتح پڑھے درودشریف پڑھے دعا مانگے ضرور صرف پڑھیں انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا. اچھا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ شفا ہے اس کو پڑھیں آپ کو شفا حاصل ہوگی سب سے پہلا سوال جو ہوتا ہے مجھے تو اکثر یہ ہوا ہے اچھا جی کتنی دفعہ پڑھیں میرا تو جواب اس پہ ہے اس سوال کا جواب یہ ہے اللہ کے نبی نے آپ کو اگر کوئی عدد نہیں دیا تو آپ کو جو بندہ عدد دے گا وہ تو اپنے تجربے کی بنیاد پہ دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ نے حضور گڑ گڑانا ہے آپ کے گڑ گڑانا چاہتے جلال الدین رومی رحمت اللہ سے ایک واقعہ منسوب ہے کہ ایک دفعہ ایک بازار میں دکان پر بیٹھے تھے ایک خاتون آئی خاتون نے کچھ سودا خریدا سودا خرید کے کہلے کہ لے گی کتنے پیسے ہوئے دکاندار نے کہا لو محبت میں کیسا ہے رومی نے چیخ جی ہماری بے ہوش ہو گئے بڑی مشکل سے ان کو ہوش میں لایا گیا تو دھاڑے مار کے رونے لگے کسی نے پوچھا حضرت کس بات پہ روتے ہیں نے کہا میں اس بات پہ روتا ہوں کہ دنیا کی محبت میں حساب نہیں کرتا میں اللہ کی محبت کے کرتا ہوں وہ بڑی عظیم شان ہے ترین ہستی ہے بزرگ ترین ہستی ہے چاہے تو ایک دفعہ کا پڑھا قبول کر لے چاہے تو ہزار دفعہ کا نہ کرے اس کی مرضی ہے اب اس پہ پھر کہا جاتا ہے جی یہ تو محبت کی بات تھی نا ہم تو دعا کر رہے ہیں ہم تو وظیفہ کر رہے ہیں او بھائی عدل آپ کو حضور نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کس نے دیا ہے اچھا پھر عدل بھی چلے ہم نے دیکھا کہ اس بندے کا مزاج ہی ایسا ہے یار اس کو باز ہی نہیں آتا ہم نے کہہ دیا اچھا یار ایسا کر تو ایسا کر ایک تسویں پڑھ لی دو دن بعد فون آ وہ جی کل پڑھتے پڑھتے گنتی آؤٹ ہو گئی تھی میں پانچ دفعہ زیادہ پڑھ گیا کوئی حرض تو نہیں ہے اللہ کا نام آپ نے زیادہ لے لیا تو آپ کو فکر پڑ گئی ہے اللہ کی ہم تو ثنا دوسری بات رب کے ساتھ تعلق جو ہے نا وہ دو ذریعوں سے بنتا ہے یا خوف سے بنے گا یا محبت سے بنے گا خوف سے بنے تو بھی ٹھیک محبت سے بنے تو بھی ٹھیک ہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ محبت سے بنایا جائے لیکن حقیقت یہی ہے کہ ایمان امید اور خوف کی درمیانی حالت کا نام صرف امید پہ جب چلا جاتا ہے بندہ تب بھی گمراہی میں پڑ جاتا ہے صرف خوف میں میں چلا جاتا جاتا ہے ہے بندہ تب بھی گمراہی تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر التجا رب کو سے کرنا چاہتے ہیں تو یا محبت کا اظہار کریں گے یا اسے خوف کو ذہن میں رکھیں گے اس کی بزرگی کو سامنے رکھیں گے اس کو دیکھیں گے کہ اس کا مقام اس کا مرتبہ اس کی بزرگی کی وہ خالق وہ مالک تمام کائنات کی ہر چیز کا بنانے والا اس کا مالک کس کے حضور میں بات کر رہا ہوں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے کسی نے بہت زیادہ ضد کی ان سے منصوب ہے یہ واقعہ ضد کی کہ جناب مجھے اس میں آزم بتائی ہے آپ نے بڑا سمجھایا نہ مانا انہوں نے ایک شاگرد کو کہا کہ اسے تالاب میں ذرا ڈبو اور تھوڑی دیر اندر رہنے دینا اور پھر باہر نکالا جب اس کو ڈبویا اور باہر نکالے تو اس کا سانس چوکے رک رہا تھا تکلیف ہو رہی تھی اس کا منہ سے نکلا اللہ آپ نے تو بس اسے لیا انہوں نے کہا یہ جو تم نے بولا نا جس کیفیت میں اس کیفیت میں اللہ کا جو اسم بولو وہ اس میں آس اب ہمارے دو تین مسائل فرائض و واجبات کی پرواہ کوئی نہیں وظیفے کرا لو یہ ایسے ہی ہے گاڑی خرید لو پٹرول نہ ڈلواؤ اور پھر کوئی کیوں نہیں ہے تو جناب فرائض واجبات سب سے پہلے ہیں فرائض و واجبات کا خیال رکھیں اس کے بعد مستحبات آتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں ہم نے کیا کیا ہماری اکثریت عوام کی فرائض و واجبات کو چھوڑ بیٹھی مستحبات میں بری طرح سے وہ رنگی ہوئی ہے اور ان مستحبات کی بنیاد پر دون دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتی ہے ان کو غلط کہتی ہے اور خود کو صحیح سمجھتی ہے اور جنت کا حقدار سمجھتی ہے فرائض و واجبات سب سے پہلے اس کے بعد وہ تمام صورتیں اور آیات جو ہزم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دعائیں جو ہزم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں اس کے بعد وہ آپ کو وظائف چاہیے آپ کو مسائل کے حل کے لیے کچھ پڑھنے کو چاہیے اللہ کے رحبی نے دے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مزید آگے چلنا ہے تو ایک علیحدہ بات ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے فہم عطا فرمائے صحیح راستے کی ہمیں جو ہے وہ اس کی طرف جانے کی عزن دیں وہ صحت اللہ علیہ کے ہی سعیدِ مولانا محمد علیہ وضحاب اجمائی برہمتی یار رحمِ